کوئی رب و خاتم اما بعد الرحمن عمل اکم علیکم تعلق اوردیت القم الاسلام ددینہ وقال النبی الله عليه علیہ وسلم انا خاتم النبی آبادی علیہ وسلات وسلام میرے معزز بھائیو ہم وطنوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کی عدالت نے ایک گستاخی رسول کو اس حالت میں رہائی دی کہ اس نے بارہا گستاخی کا جرم کر لیا تھا ذیلی کوٹس میں ان کی جرم و جزا بھی موجود تھی مگر اس کے باوجود انہوں نے رہائی دینی تھی بیس کروڑ سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا تھا اپنے اصل آقا کو خوش کرنا تھا انہوں نے وہی کیا جس کا ان کے آقا کی طرف سے حکم ملا تھا یا جس میں ان کے آقا کی خوشنو تھی وہی ہوا جو اسلام اور مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا میرے بھائی و بہنوں یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک عشرے سے زائد عرصہ بیت چکا ہے کہ مجاہدین پاکستان نے پاکستان میں ایک جدوجہد شروع کی ہے جس کا مقصد مسلمانوں نے پاکستان کو ان کے لیے حاصل کیے گئے ملک میں وہ قانون نافذ کرنا ہے جس قانون کی حفاظت کی خاطر چند غداروں نے ستر ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کروایا اور ہزاروں ابھی تک ان کے قید میں ہے یا ان کو خفیہ طور پر شہید کر دیا گیا ہے اصل وجہ بھی ہمارے جدوجہد کی یہی ہے کہ چند لٹیروں اور بدماشوں کی وجہ سے بیس کروڑ عوام کی کبھی خواہش پوری ہوئی نہیں ہے اور نہ کبھی پوری ہوگی اصل وجہ ہمارے اوپر اس کالے قانون کا مسلط ہونا اور اس قانون کے محافظین ہے اسلام کے لیے آزادی حاصل کر کے بھی اس ملک میں مسلمانوں کی حالت ابتر سے ابتر رہی اور مسلمانوں کو سوائے ظلم و جبر کے کچھ دکائی نہ دیا اور اس ملک میں اسلام کی جو دجیہ اڑائی گئی شاید ہی تقسیم کے بغیر دیکھنے کو ملتی ہم نے جہاد پاکستان کی بنیاد بھی اس بات پر رکھی کہ اس ملک میں اسلام نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور ہم اسی لیے جدوجہد میں مصروف ہے لیکن اب تک کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا ممتاز قادری کے قتل اور آسیہ مسیح کی رہائی کے بعد شاید ہی کچھ وشاقی رسول نے اندازہ لگا لیا ہو کہ اب یہاں کچھ نہیں ہونے والا لیکن بعض سادہ مسلمان کامل میلمی کی وجہ سے اسی قانون سے جس نے گستاخ رسول کو رہائی اور عاشق رسول کو سزائے موت دلوائی, دلوائی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلے کرے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہم ناروے اور ڈنمارک کے خلاف تو خوب بول رہے ہیں اور انہیں اس الزام میں کہ گستاخ رسول ہے خوب جملے کس رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستانی عدالتوں نے توہین رسالت اور گستاخ رسول کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے کیا آپ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ اپنی غیر اسلامی آئین کو نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خاطر چھوڑ دیں گے نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک یہ قانون اور اس کے محافظین ہوں گے ایک اہم بات ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسم ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے یا ہمیں جمہوریت کو اپنانے کی وجہ سے ملا ہے ہڑتالوں یا روڈوں پر احتجاج وغیرہ کرنا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہڑتال تو بیچارے چارے نوجوانوں کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے اور اگر آپ میری اس بات پر یقین نہیں رکھتے تو اس رات کی مثال لے لے جس کے اگلے یہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ کتنے پاکستانیوں نے ہڑتال کی کال دی تھی کی فیصلہ آسیا کے خلاف کیا جائے لیکن ہوا وہی جو کالے قانون کے رکھوالوں کو منظور تھا اور دوسری بات یہ کہ لیڈر ہمیشہ ایک مطالبے کے لیے احتجاج کرواتا ہے اور پھر منوائے بغیر ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے جو ان کی سیاسی مجبوری ہوتی ہے اور اسی کو جمہوریت کہتے ہیں میرے خیال سے تو اس عمل کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ان سب باتوں کا حل اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت کے دفاع کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد و فی سبی اللہ ایک دن تو ویسے بھی ہم نے اس راستے کو اپنانا ہے تو کیوں نہ ابھی سے ہی شروع کیا جائے اور یاد رکھنا میرے بھائیوں اگر ابھی سے آپ نے جہاد شروع نہیں کیا تو پھر آپ کو برما اور سنکھان جیسے حالات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اور ہمارے ہاتھوں میں ملنے کے علاوہ اور کوئی طاقت موجود نہیں ہوگی میرے بھائیوں یہی جہاد کا وقت ہے ہم آپ کو جہاد پاکستان میں اچھے مواقع فراہم کر سکتے ہیں آپ کو جگہ دے سکتے ہیں تربیت دے سکتے ہیں اسلحہ دے سکتے ہیں آپ جہاں بھی ہے ہم وہاں الگ جہاد بیچ سکتے ہیں غرض ہر وہ طریقہ جس سے جہاد کیا جا سکتا ہے اس میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک بار پھر بتا دوں کہ اگر آپ نے موقع ہاتھ سے جانے دیا تو یقیناً آپ ہاتھ ملتے ہی رہو گے یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کا دین کسی کے مختاج نہیں اور نہ ہی کسی کی گستاخی کرنے سے ہمارے سردار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کوئی کمی آ سکتی ہے لیکن اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ میرا بندہ جو خود کو مسلمان ہونے کے ساتھ, ساتھ رسول بھی کہتا ہے کتنا کچھ کر سکتا ہے میرے دین کی میرا بندہ کس حد تک جا سکتا ہے میرے محبوب کی گستاخی پر اس کا کس حد تک مقابلہ کر سکتا ہے کیا میرے رسول کے لیے بس صرف غازی دین تھے میرے دن کے لیے بس وہی ایک غازی عبدالرشید تھے اور نہیں کیا کوئی اور ممتاز قادری پیدا ہونے والا نہیں کیا میرا بندہ میرے محبوب کی گستاخی پر اپنی جان سے جا سکتا ہے کیا یہ مال قربان کر سکتا ہے اگر آپ نے کیا تو یہ آپ کا فائدہ ہے ورنہ آپ کے نہ کرنے پر سمت ذات کو کچھ نہیں پہنچ سکتا میرے ہم متنوع بری صغیر کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی گستاحوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی اور خصوصا پاکستانی بائی تو ایسے مسائل میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں لیکن اس پر ظالم و جابر فوج اور کفری عدلیہ مسلط ہے جو کفر کے ساتھ اسلام سے زیادہ وفادار ہے اور کہیں بھی اپنے ذاتی مفاد کو اسلام پر ترجیح دے دیتے ہیں تو اس لیے رنگ نہیں لا رہی کہ کی کیا رکاوٹ ہے. ظاہر ہے کہ یہ کالا قانون اور اس کے محافظ فوج ہی رکاوٹ ہے تو لڑانے سے اس بات کے علاوہ اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جب تک یہ قانون نہ ہٹایا جائے دال گلنے والی نہیں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس قانون کو رکوانے میں جو بھی ہمارے سامنے رکاوٹ بن کر کڑا ہو اسے ہم اپنا دشمن جانے اور اگر ہم انہیں دشمن نہیں مانتے تو ہمیں اپنا دشمن ماننے میں کوئی دیر کرنے والے نہیں انہوں نے کب کا ہمیں اپنا دشمن نمبر ایک کیا ہے ہمیں اپنا دشمن مان لیا ہے اسی لیے الوقت، رواج اور قانون کے مطابق ہم کا حصہ بن رہے ہیں آئے روز ہمارے بھائی کسی ندی نالے یا سہارا میں پہنکے ہوئے ملتے رہتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آئے روز اسلام پسند لوگ کیوں غائب ہو رہے ہیں انہوں نے صرف سوشل میڈیا پر اپنا حق مانگا اسلام کے دفاعے اور تک سے غائب ہوا لا پتہ کر دیا گیا سنت نبوی پر عمل کرنا کتنا دشوار ہو رہا ہے علماء شہید ہو رہے ہیں حقیقی مسلمان قید و بند میں زندگی کی تلخ یادیں بنا رہے ہیں یاد رکھنا کہ پاکستانی فوج اور عدلیہ کا یہ عمل تاریخ کے سیاترین صفحات سرحاد کی زینت بنیں گے اور یہ سلسلہ اسلامیت کے رہتے جاری رہے گا اور یہ تب یہ ختم ہوگا جب اسلامیت ختم ہو جائے میرے احمد نو ہم بھی آپ کے بچے ہیں بھائی ہیں آپ کے دوست ہے ہم سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں لیکن اس کالے قانون اور نے ہمیں آپ سے الگ کر دیا ہے ہم آپ سے جدا ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے جو الحمدللہ محفوظ ہے لیکن اس کالے قانون کے سائے میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ تو آپ یا آپ نے جس ممال کو محفوظ رکھ سکو گے یا آپ کا ایمان محفوظ رہے گا دونوں بیک وقت ایسے ماحول میں محفوظ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ قانون ایمان اور اسلام سے سو متصادم ہے اور اسلام اور اسلام کے مخالف کا ایک جگہ جمع ہونا حال ہے اور یہ حدیث مبارک تو آپ علم میں کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ عزیز نہ ہو اگر ہم اس گستاخی پر جان سے نہیں جا سکتے مال سے نہیں جا سکتے اپنا گھر بار نہیں جوڑ سکتے تو سمجھو کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف جہاد و قتال کی سبیل اللہ ہے جو بھائی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر خود کو عاشق رسول کہتے ہیں تو ان پر یہ فرض عین ہے کہ وہ حد الوسا اس کالے قانون کی مخالفت کرے اور بغاوت کا اعلان کرے ان کی ہر قسم مدد اور انہیں ہدایات اور عسکری اور ٹیکنیکل ترتیب دینا ہماری ذمہ داری ہے جسے ہم نے پہلے بھی بخوبی نبھانے کی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے انشاء پاکستان کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجاہدین کا ساتھ دے اور اس کفر قوانین اور ظالم فوج کے خلاف جہاد میں اپنا حصہ ڈالے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اسلام و قرآن پر عمل کرنے کی عطا فرمائے امین وما اللہ و مالین البراک آخر وہاں ہے صدق بھلی صدق صدق ترے جانشی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں اے رسو سے خاتم المرسلی تجھ سکو سوئی نہیں تجھ نہیں ہے ابھی تاری میرا بس تجھ कोई نہیں تجھ سکو کو شرابان بھی سنف سے دو दो سرورے دل برا دل برے عاشقہ है ہے تجھے میری جان ہری تجھ سکوئی نہیں تجھ سکو